تو یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے ادرال یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے اللہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لا زينا لهم فهم حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور اے پیغمبر بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک اذ طال منها بخبر او بشهاب لعلكم اس وقت کو یاد کرو جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تا کہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنبُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے موسا, انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسا بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں بڑے اقتدار والا بڑی حکمت والا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 اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے موڑ کر بھی نہ دیکھا ارشاد ہوا موسا ڈرو نہیں جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں ادخلفی جئی بک تخروج بہ امن غیر ان کی نو قوم فی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا یہ دونوں باتیں ان نو نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان فرمان لوگ ہیں فلما جاءتهم آیاتنا پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم اطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے وَوَرِثَ اور سلئیمان کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے یقیناً یہ اللہ تعالی کا کھلا ہوا فضل ہے وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس فهم اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے چناچے انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا مسکین کم لم س یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلائیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے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 فِي عِبَادِكَ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے مجھے ہد نظر نہیں آ رہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے عذابا اول اول بسلطان میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبا کر ڈالوں گا اللہ یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے اما کہ اویڈ فقال احق تو بھی مع توہیںتوں بھ تو کمسب بھ نبقی پھر حدہود نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آکر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور میں ملک کےسببا سے آپ کے پاس۔ ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں انی من كل عرش عظیم میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے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 سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں اللہ یسجدو للہ اللہ یخرجو الخبع فی السماوات والارض ویعلم ما تخخون وما تعلنون کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سنم ظن اصدقت ام كنت من سلحمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو تَوَلَّ کی تبی ہد متوج میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں چنانچے ہود ہد نے ایسا ہی کیا اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے اللہ تلو علیہ مسلم اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابے دار بن کر چلے آؤنی امری ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو نول شدید مگت موری انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں قالت ان الملوك اذا دخلوا افسدوها وجعلوا عزت و کدالوں ملکا بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو زلیل کر کے چھوڑتے ہیں اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کیلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں تلم جس من کال اتو مدون سم اطنی اللہ خئر کم اطنی اللہ خئر مَا آتاكم بل تفرحون چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو ارجع علیہم فلنأتینہم بجنود اللہ قبل لہم بها ولنخرجنہم, ولنخرجنہم منہا اذلتا وہم صاغرون ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور مات تحت بن کر رہیں گے قال سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابے دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے قال عفریت من الجن ان ایک قوی ہے کل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اور یقین رکھئے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں قال الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكِ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر وَعدَهُقالَالَ هذا مِن فَضْلِ رَبّقالَالَ هذا مِ فَضلِ رَبّ لَبَلُ وَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَ شَكَرَ فَإَِّ ماَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه ومن كفر فإن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری شکری اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کریم ہے نکروا لها عرشها ننظر ام تکون من لا سلحمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے فلما جاءت مسلمغ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم اتا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھے آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔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 قالت رب ظلمت مع رب اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے اس لیے اس نے پائنچیں چڑھا کر اپنی کھول دیں سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے ملکہ بول اٹھی میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے قال يا قوم لمتستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح نے کہا میرے قوم کے لوگوں اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے قالوا بك طائركم عند بل قوم تفتنون انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے سالح نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے البتہ تم لوگوں کے آزمائش ہو رہی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے سم بل بین تنہو تم ملن کو شہید نہلی واد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں مَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا كيف كان مكرهم اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی سارے قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کی ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو فما كان جواب قوم ہی اس इन پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں من پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مطرا فساء مطر المنذرین اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش پرسائی چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اللہ اللہ خئر اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے خدائی میں شریک بنا رکھا ہے امن خلپ سم ویل اب الل کم ام بتن بتن بھی حد اگت بہ جتی نی تجاؤں گا الا ہم لم کو دلو بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ مو موڑ رکھا ہے ام من جالل اور بکور جال خلح انہ رو جالہ روسی و جال بہن الحج علوم بل اخرو ہم وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف واقف ہیں جی بل پر ادو یکشی فسان کم خلفل میں اللہ علیم بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو اَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن الرياح بشرا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں د ال خلوکم میر او برہ نم تم سواد بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو قل لا يعلم ما في والأرض إلا وما يشعرون أيان يبعثون کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا بَلِ الدَّارَ كَعِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں وقال الَّذِينَ كَفَرُونَ فَإذا كنا ترعبا ائنا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف كان عاقبت المجرمین کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ بہم کرو اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو نت سو یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہوتا جل کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور یقین رکھو کہ تمہارا پرورتگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ باتیں بھی جو وہ علانیہ کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ کتاب اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو ان هذا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هم فِيهِ اَخْتَلِفُونَ واقع یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لہ دوں لِّلْمُؤْمِنِينَ المنی اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے الْعَزِيزُ وہ اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بڑا اقتدار والا بڑا علم والا ہے فتوکل اللہ علی الحق المبین لہذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چل کھڑے ہوں مسلم اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو تم تو انہیں لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر وہی لوگ فرم بردار ہوں گے لا تینو اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آپ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِن مَن يُكَذِّبُ اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا یا کیا کرتے رہے تھے اکالم لکھو اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی چنانچے وہ کچھ بول نہیں سکیں گے اننا جعلنا مبصرا اننا لقوم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن اس طرح بنایا ہے کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں فخوری شَاءَ فسم وَكُلٌّ شنت دَاخِرِينَ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے سننا اللہ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہوتی جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلا ملے گا اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اب سی اچھو ہوں فن ہوں کم تم تامر اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا تمہیں کسی اور بات کی نہیں انہیں اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے انمر تو ان اکبود شعی و ان اكون من مسلم اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں وَأَن أتلو القرآن فمن ومن ضل فقل انما انا من المنذرين اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے